اگر آپ روک سکتے ہیں کر کے جو آپ کے معاشرے میں معروف طریقہ ہے تو وہ آپ کو کرنا ہے جو رائٹ آپ کو ملا ہے اس کے لیے وہ طریقہ کا جو غیر مسلم معاشرے میں اختیار کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا اس کے لیے وہ منہج انقلاب نبوی کہ پہلے محنت کی جائے پھر وہ تین سو تیرہ ہوں گے پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں غیر مسلم معاشرے کی ہاں مسلمان معاشرے میں رہتے یہاں آپ کو وہ انداز اختیار کرنا ہوگا دعوت امر بل معروف وہ معروف جو آپ کے اپنے اندر ہو اور نہیں عل منکر وہ منکر جسے آپ انتناب کرتے ہوں لوگ اس میں پھنس ہوں اور ان کو بچانے کی کوشش کریں جو آپ کے پاس فریاد لے کر آئے تو میں اس منکر میں پھنستا جا رہا ہوں اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں اس میں پھنس جاؤں گا آپ اسے بچانے کی کوشش کریں یہ کام آپ نے کرنا ہے جہاں اس کی اجازت ہے ہو رہا ہے وہاں لوگوں کو آپ نے یہاں سے سپورٹ کرنا جائز کی اجازت نہیں ہے. آپ دنیا میں جہاں پھیلے ہوئے دین کہو وسی مفہوم جو ہمیں اللہ کے حبیب نے میدان عرفات میں دیا تھا جس میں ایک اسلامی حکومت ملا کر علی و مکمل تک حکم بنتا تھا اسے ہٹا کر دین مکمل نہیں رہتا خلیفہ نہ ہو تو دین مکمل نہیں شام اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ایک اسلامی خلافت موجود تھی ہمارے اس تصور کو جسے اقبال نے کہا ہے کہ بندگی میں کھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم اور آزادی میں بہرے بے ہے اس غلامی میں ہمارا وہ جو وسیع سمندر تھا وہ ایک تالاب کی شکل میں باقی رہ گئے وہ صرف جنہیں عبادات کہا جاتا ہے حالانکہ عبادات بندے مومن کا سونا جاگنا گھوڑے کو اس کو کنڈا مارنا گھوڑے کے جو ہے اس کی نال کو ٹھیک کرنا یہ ساری عبادات ہیں مومن اگر وہ صحیح تصور کے ساتھ کام کر رہا ہے تو بادشاہ وراثت نفل اور نماز نہیں ہم نے اسے نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ رکھا تو وہ ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا جبکہ دہرے بے قرار اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں وہ سمندر یہ جب تصور مشکل ہو گیا ہمیں کہا گیا کہ تم وہ تصور دے دیا گیا ہمارا تصور ڈیلیٹ کر کے علماء کو جو صحیح فکر دینے والے تھے کچھ کو ملک بدر کر دیا گیا کچھ کو جلا دیا گیا کچھ کو قتل کر دیا گیا تو پہلا تصور انہوں نے لیڈ کر کے صاف کر کے وہ تصور دین دیا جو ان کا اپنا جو عیسائیت کا تھا غیر مسلموں کا تھا کہ مذہب دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے کسی کا دل کرتا ہے موڈ بنتا ہے تو نماز پڑھ لے جا جائے نہیں جاتا تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا نہ کوئی حکومت پوچھ سکتے تم چرچ کیوں نہیں گے نہ حکومت, کوئی حکومت کو قاضی پوچھ سکتے نماز پڑھنے کیوں نہیں گے یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے ایس یو لائک تمہارا اپنا موڈ ہے یہ تمہارا پرائیویٹ معاملہ ہے کبھی دیکھو چبھی چڑھ رہی ہے تو روزے رکھنا شروع کر دو ڈائٹنگ کے طور پر اور کبھی نہ موڈ بنے تو نہ رکھو یہ تو تمہارا اپنا معاملہ ہے اس کا حکومت کے ساتھ کیا کر لو تو یہ تصور جو ان کا تھا انہوں نے مذہب اور حکومت کو ایک طرف کر دیا جو کیسر کا ہے وہ کیشر کو دو جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو تو ہمیں بھی یہی تصور دے دیا اور آپ نے پچھلی تربیت گاہ میں پڑھا ہے کہ جب فکر تبدیل ہو جائے تو جذبات تبدیل ہو جاتے ہیں جذبات بدل جائے تو عمل بدل جاتا ہے انہوں نے کیا کیا وہ جو پاسورڈ تھا وہ ہی بدل دیا اب سارا تذکیہ ہو رہا ہے نمازوں کا روزے کا حج کا زکات کا ان کے بارے میں سنوارنا ان کے بارے میں احادیث سنانا ان کے بارے میں وعیدیں سنانا یہ تو ہو گیا تذکیہ. باقی دیگر معاملات جی کے ساتھ کیا کر لوگ آپ دیکھے نام ہے کسی چیز کو کے اپنے تصور یا اس مقصد کے لیے تیار کرنا جو آپ کے ذہن میں ایک طرف آپ نے اس لیے لگایا ہے کہ آپ اس کی چھاؤں لینا چاہتے ہیں چھائے کے لیے لگایا ہے تو آپ اسے اونچا نہیں جانے گے جتنا اونچا وہ ہوگا اس کی چھاؤں کم ہوتی چلی جائے گی آپ اس کی اونچی اٹھنے والی ٹرینوں کو کاٹتے رہیں گے تاکہ وہ توانائی پھیلنے والی ٹرینیاں اور اگر آپ نے کوئی اس لیے درخت لگایا کہ آپ اس سے چھت بنانے کے لیے بالے نکالنا چاہتے ہیں کوئی کڑی کوئی شیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پھیلنے والی پہنیوں کو کاٹ گے تاکہ یہ لمبائی میں چاہے تو انا لے اور اپنے اس مقصد کو جو آپ کے ذہن میں اس کو پورا کرے نام دونوں کا تجیہ ہے چل آپ ایک وہ قدم ہے جس سے آپ نے بیج لینا ہے پھل لینا ہے دانے لینے گندم لینے بیچنی بھی ہے کھانی بھی ہے لیکن ایک وہ ہوتی ہے جو آپ نے جانوروں کو ڈالنی اس کو آپ پوچھا لگاتے رہتے چھوڑی سی ہوتی کاٹ لیتے ہیں اس کے نتیجے اور گھنیوں کے نیچے سے نکلتی ہے اور زیادہ چارہ ملتا ہے پھر آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں اس سے آپ سٹا نہیں بننے دیتے وہ تجکیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے روز کاٹا جاتا ہے تسکیا ہے کس کام کے لیے وہ تو سفر کیا جس کے لیے آپ کر رہے آپ کی آرمی اسے لڑایا جانا ہے لہذا اس کا تذکیہ اس کے مطابق ہوتا ہے پورے ملک میں ان کو بدلتے رہتے گھماتے رہتے کسی علاقے سے ان کا پیار نہ رہے یہ مس نہ کریں جب آپ پڑھاؤ جگہ جگہ جیسے وہ الفاظ ہیں پھر مصطلفہ میں پھر منا میں انہیں بدلتے رہتے کبھی کوئٹہ تو کبھی رسال پور پھر یہ کہ دشمن سے لڑانا ہے تو اس کے تسکیے میں دشمن کے ساتھ لڑنے کی ٹریننگ شامل ہوتی ہے یہ گرین لینڈ ہے یہ پاپسی لینڈ ہے ایک ان کے آپس میں جنگ ہوتی ہے باقاعدہ دشمن سمجھ کر ان کی یہ ان کا تسکیا ہو رہا ہو سکتا ہے ساری زندگی کسی فوجی کی سروس میں جنگ ہی نہ آئے کئی لوگ فوج میں بھرتی ہوئے ہیں ٹریننگ کر کر کے ان کے گڈے نکل گئے جنگ نہیں جاری ریٹائرڈ ہو گئے اب ان کی ٹریننگ ان کا وہ تصیا گایا گیا نہیں کبھی لگے گی ان کو ریزنگ کے طور پر بلایا جا سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ ہو نہ ہو لیکن پیش نظر تو جنگ ہے نا کہ جب جنگ آ جائے تو اس وقت آدمی کہ اب میں ٹریننگ کرنے چلا ہوں چیز یہ ہے فوجی کی ٹریننگ جنگ کے لیے ہوتی ہے وہ تو زیادہ مرمو نے کہا تھا کہ فوجی کو گولی دل پر مارنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ٹانگوں پر مارنے کی نہیں دی جاتی پولیس کو ٹانگوں پہ مارنے کی دی جاتی دل پہ مارنے کی نہیں دی جاتی کتنے دن میں رہیں فوج سے آپ گولیاں تو فوجی کی ٹریننگ جنگ کی ہوتی ہے پھر جو آپ کے سول ڈیفینس والے دفاع جفام مدنی والے ان کی بھی تو وہ تزکیاں ہی ہوتی ہے نا صبح صبح وہ گاڑیاں سٹارٹ کرتے ہیں وہ پھر اس کے جاتے ہیں پھر پھر پانی چیک کرتے ہیں اس کی موٹر چیک کرتے ہیں یہ ان ان کا تذکیہ کے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے انہیں رکھا گیا ہے بظاہر آپ کو یہ طریقہ کار الگ الگ نظر آ رہا ہے لیکن ہے یہ تذکیہ کس کے لیے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا اس کی پسند بتائیے اللہ کا اقتدار اگر کسی نے کائم کرنا ہے تو وہ کوئی بندہ ہی ہوگا نا جب رہی تو آ کے نہیں بیٹھے گا اس لیے کہ اللہ نے خلافت کیوں نہیں انسانوں کے لیے انہیں جرائد خلیفہ خلافت ملنی ہی انسان کو تھے تو جو تاغ کے پٹھو وہ تو اس ممبے پر جا کر بیٹھے کہ جہاں سے ان کے اندر وہ برائی وہاں تک پہنچا دیں جہاں آپ دس سال بھی محنت کر کے نہ پہنچے آپ جائیں جا کے دروازہ بھائی مسجد میں ہمارے بھائی آئے ہوئے تشریف لائیں آپ جائیں جی میں آتا ہوں برس دروازہ ہی کوئی نہیں کھولتا بولے سے کوئی کھولتا ہے وہ شیشا لگا ہوا اور نا دیکھ لیں ماحولیات کو بھی کھولے ہاں وہ بےچارا جس کا نہیں لگا ہوا وہ کھول دیں बेडरूम में और जिस पर उस वक्त किसी भी वाहयात चैनल से कुछ वाहयात प्रोग्राम आ रहे हैं आपका अपना भी वो जो बी टी है वो भी आपको इस्लामी जो है वो लड़कियां जो है वो टाइट पेंटे पहनकर ऐसे पता चलता है कि ऊपर चरवा के कपड़ा तो फिर उन्होंने सिलाई करवाई अपर ऊपर रख के सिया गया वो कपड़ा ن سے وہ آپ سے سوال ہے جی وہ آپ سے سوال ہے جی آپ سے سوال, آپ سے سوال یہ اسلامی ملک ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے پٹرول چھڑک رہا ہے آپ کے جذبات پر بچوں کو آپ کے وہ خراب کر رہا ہے آپ وہ بند کیوں نہیں کر رہے آپ کا تذکیا کیا ہو رہا ہے یہ ایک آدمی ہے میں بارہ میں مثال دے چکا ہوں ایک ہے پر ایک بچہ کھڑا شاب کر رہا ہے اور کوئی آدمی پوری بستی میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جوان لا رہا ہے کہ بھائی لوٹے نکالنے وہ کنویں میں سے کنواں خالی کرنا ہے وہ جوان ڈھونڈ کے لا رہا ہے محنت فیس امیری لا کر رہا ہے کہ بھائی چار کے لوٹے نکالو کسی نے کنواں پلیٹ کر دیا ہے لیکن وہ اس خبیج کو نہیں ہٹاتا جو پیشاب کر رہا تم نکالتا رہو ساری زندگی کو پیشاب کرتا رہا کو بھی پکڑو نا کہ تم یہ کیا کر رہے ہوا جو پھیلا ہے آپ کے بچے آپ ان کو وہ نہیں دکھانا چاہتے جو وہ دکھا دیتے اس میں تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے جس چیز کو نکال دیا تو اس, کے, اس کو گناہ سمجھتے ہی کوئی نہیں ٹی وی کا گھر میں ہونا کوئی گناہ نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے ٹی وی کا گھر میں ہونا اب لوگ گناہ نہیں سمجھتے سے دیکھ آدمی میں نے دیکھا ہے وہ بیس یار پر فلم نہیں دیکھتے گناہ لیکن یہ ٹی وی پر آ جائے وہ مولوی پر صاحب آپ کے جو خود آتی ہے اسے آنے دو نیک آدمیوں میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ خود آ رہی ہے گناہ ٹی وی والوں کو ہوگا میں نے میں جب پاکستان گیا پچھلے دنوں تو بچے میں شارجہ پوپھی کے گھر میں چھوڑ کر گیا ٹی وی رکھا ہوا میرے یہاں الحمد للہ نہ پاکستان ہے نہ یہاں ان کے یہاں رہے کوئی ایک ہفتہ میرے بچے پلنگ کرائے سوا دو سال کا میرا بچہ سونے کی دعا سے آتی ہے کھانے کی دعا سے آتی ہے ربا نا تھی دنیا اسے آتا ہے سورتے اسے دو چار یاد ہے سوا دو سال کے بچے شاہ راز کو پڑھ کے ہم سوتے. اسے سن کے سوتے میں واپس آیا تو وہ دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے اور کہتا ہے اپن کی دیتا کے طرح سوا دو سال کا بچہ اور پوجہ کی تھالی لاؤ میرے کانوں سے دھواں نکل گیا یہ کیا بڑی پتا چلا کپی کے یہاں کو ٹیپو سلطان ڈرامہ آتا تھا وہ صاحب نے دیکھا ہے سوا دو سال کا بچہ ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے اس اور ہم نے گھر میں رکھا ہوا اپنے بچوں کو خراب کرنے کے یہ بچے پوری سلیٹ اور وہ جو کہہ گئے ہمارے ساتھی جو پچھلے جمعے میں تھے کہ چھ سال کی عمر تک خدا کے ان کی حفاظت کرنا کے ذریعے فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ان پیشاب کرنے والوں کو بھی کسی نے روکنا ہے یا نہیں روکنا آپ تسکیہ کر رہے ہیں کس چیز کا کر اگر تو آپ کا مقصد اللہ کا اقتدار قائم کرنا اور اس شرط جر کاٹنا ہے جو وہ کہتا ہے اللہ یا شریک ملک جس طرح اس کا شریک فض کوئی نہیں ہے شریک پھر صفات کوئی نہیں ہے ہمارے مولویوں کے آٹھ سال ضائع ہوتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کون سی صف میں کون سی صف ملائی جائے تو شرک ہو جاتا ہے اسی پہ لوگوں کے کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں کہ فلانے یہ نہیں کرتا لہٰذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ ہو, مشرق کے سارے مل کر وہ جو شرک تھی بڑی برائٹ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے وہ اس کا تو خیال ہی نہیں پلنگ یا پلو شنی کنفی ملک وہ جو شرک ہو رہا ہے وہ جو خدا کے بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو حضور کو کیا فرمایا پکبر ہو تک رابطہ کا تھا کو بڑا کر سب راجے ہے انتقونا کرنا تمہارا ہی کہ اللہ کی بات بڑی ہو جائے وہ بلند ہو لوگ اس کو اتارٹی مانیں دلیل کے طور پر پیش کریں کہ رب نے یہ منع کیا لہذا یہ منع اب یہ بات ہے کوئی نہیں تلاوت ہوتی ہے پڑھتے ہیں لوگ لیکن کسی کا خیال بھی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ جب اس کے عمل کو اینالائز کیا جائے تو وہ ثابت ہو کے مشرک ہے میں نے کیا اس طرح میرے بھائی دیکھو گے تو ہم سارے ہی مشرق ہیں گے تو شرک کی کچھ قسموں میں ہم ہاں میں مبتلا کیا ہے یہ سیلاب ہے بے حیائی کا اور تابوت کا اور اقتدار تھا اس میں کچھ تیلے کچھ دن کے کوشش کر رہے کنارے لگنے کی لڑ لگ رہے بہاؤ اس کے, اس بہاو کے جانے کی کوشش کر رہے کشاک خسو کرے آپ ہے جدید کو سر رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے یہ جی لوگ دیوانے کیسے تم یہ کر سکتے ہو رہا ممکن ہے کر سکنا اور اس کا ہو جانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کوشش کرتے رہے ہو یا نہیں وہ سار ہاں وہ اندر سر سو بھائی اسے اس کی کوشش دکھائی جائے گی نوالا اسلام کا سرمایہ ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ ہے بندے کوئی نہیں سکیاسی آدمی ہے سارے سرمایہ کیا ہے وہ ساڑھے نو سو سال کا ہمارے ذمے ہے کہ جت تو اگر آپ کا مقصد بھوت ہے تو اس کے دن رات کے اقدامات آپ کی زبیں ہوں گے آپ کی تربیت گاؤں میں وہ زیر گور آئیں گے ان کے پاس کیا وسائل ہیں ان میں آپ ڈسکس کریں گے ان کو کس طرح آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان کے پرنٹ میڈیا کے پراپیجنڈے کو اس کے لیے کوئی مائکرین نکالنا ہے کیا کرنا ہے یہ آپ کی تربیت گاؤں میں زیرے بحث ہوگا پتا چلے گا کہ ان کی تجکیے کا رخ کس طرح میرا تسکیہ اپنی جات میں کچھ نہیں وہ مقصد ہے میں جس کے لیے وہ تصیا کا گھوڑا بنا دے اس کو پٹی لاکھ نہیں ہے ان کا بنا دے بس اخبار نہیں پڑھنی کیا ہوتا ہے آپ گئے ہیں کہیں قلعے پہ گئے ہیں یا سے روزے پہ گئے ہیں اخبار اس کے دوران نہیں پڑھنا گنا ہے آپ نے کوئی خبریں نہیں سننی یہ بھی گنہ ہے یہ ابھی آپ کی ایکٹیویٹی تین نہیں ہے دیگر حالات کے بارے میں یہ کہنا کہ آج حکومت کا یہ بیان ہے بالکل نہیں بات کرنی حکومت یا زمین کے نیچے یا آسمان کے اوپر خلافت آپ کی زمین کے اوپر تھی زمین کے نیچے نہ آپ کی خلافت ہے نہ آسمان کے اوپر وہاں کا کوئی اور مالک وہ نے فرمایا تھا کہ اللہ دنیا میں بھی تیری بات اس طرح مانی جائے جس طرح آسمانوں پر مانی جاتی یہ ہے بندہ مومن کا۔ مان. اس کے لیے تو اس کے لیے دیکھنا ہے خرابی کہاں ہے وہ پانی دیتے ہیں کھیتوں کو ہمارے دیہات میں تو وہ کنواں ہوتا ہے جوڑے والا آگے بیگ انہوں نے جوڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ لگے ہوتے ہیں محنت کرنے رائے جسے کہتے ہیں تو پانی آتا ہے ایک نالی کے ذریعے نالی کچی ہوتی ہے عام طور پر اب لوگ پکی کر لیتے ہیں، تو اس میں بعض جگہ پہ آ کے جوے جوے ہوتا ہے وہ پانی آتا ہے سو میں گم ہوتا چلا جاتا ہے اب وہ دور آدمی کھڑا ہے اس وہ ٹیک لگا کے کھڑا کہتا ہے وہ ڈنگر بھی چل رہے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ وہ میرا بیل بھی چکر کاٹ رہا ہے دور سے دیکھتا ہے کہ پانی بھی ان وہ جو ڈبے لگے ہوئے ہیں ان سے پانی بھی گر رہا ہے پارچھے کے اندر یہ کہ آگے کیارے میں نہیں پہنچ رہا یہ پانی کہاں مر رہا اتنی آپ کی نفری ہے اتنے آپ حج کرتے ہیں پچیس چھبیس لاکھ کا خاموش اجتماع آپ کا ہوتا ہے اتنی محنتیں مر کہاں رہی ہیں کہاں ہے وہ چوہے کا سوراخ جہاں یہ جوانوں کی جوانی جا کے کھپ رہی ہے وہ نتیجہ نہیں نکل یہ اس پر تربیت گائے ہوں تو تربیت گار کس کی تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ فوجی کی چال پہ ہمیشہ نظر رکھی جاتی ہے بتا دیتی ہے وہ جب رات کے اندر ہی چلتا ہے پتا بتا کہ یہ فوجی ہے بن وہ ہم جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے مجھے مرنا ہے وَقَاتَلُوا وَأَكْتَلُوا قَتَلْ کرتے بھی ہیں قَتَلْ ہوتے بھی ہیں يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللہ کے لام اچھتال کرتے ہیں قَتL ہوتے بھی ہیں قَتل کرتے بھی ہیں اس کی اٹھان اٹھانی کوئی اور ہوتی ہے ایسے نوجوان کی ایسے آدمی کی اٹھان ہی کچھ اور ہوتی اس کو اس کے سے وہ آدمی جو ہے وہ جیسی حرکت کرتا ہے کسی جذبے کے تحت کرتا ہے جیسی حرکت کرتا ہے کسی جذبے کے تحت کرتا ہے لہٰذا قرآن حکیم نے بہت سی جگہ کی تربیت کی ہے صحابت غصہ جب تک تو اللہ کی خاطر آتا رہے تو وہ غیرت کہلاتا ہے غصہ نہیں ہوتا غصہ اللہ کی خاطر آئے اللہ کی حدے ٹوٹنے پر آئے تو اسے کہتے ہیں غیرت غصہ نہیں کہتے اسی طرح اللہ کا ڈر ہو دل کے اندر اللہ اپنا ڈر ڈالتا ہے دنیا کا ڈر آ جائے تو غصی ہے اللہ کا ڈر آ جائے تو بہادری ہے ایسے آدمی کی اٹھان وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنا شروع ہوتا ہے اپنے محلے کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے تم لوگوں نے یہ کیوں کیا ہے نوجوانوں کو ٹوکنا شروع کر دیکھا روزہ میں جو بیٹھتے تم گھر نہیں ہے تمہارے یہاں سے ماں کہانی گزرتی ہے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہے لہذا ایسے پکڑو کیوں بزور دے تو آپ یہ چمرے فاروق رضون کے کیوں دعا کے وہ روز کسی نہ کسی نوکڑ پہ کسی کا گریبان پکڑا ہوا ہو یا مار رہے تھے یا مار کھا رہے تھے ان کا یہ کام تھا جو بھی چل گیا پھر ذرا سی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اپنی طبیعت کے خلاف مسلمانوں کو بھی ہینڈ لگاتے رہتے تھے جی نہ رائے حضور نے فرمایا اس ریرت کو مثبت رنگ دے دو مجھے ہوٹ چاہیے عمر ملیں گے آپ کیا ہجرت کی تو میں کی کہ کہے اونٹ پہ کہواب کیا اور کہا کہ جس میں بیوی دیوہ کرانے ہو بچے یتیم کرانے ہو عمر کا رستہ روکو عمر جا رہا ہے ایمان لایا تو پہلی نماز گھر میں ہی بڑی فرمایا حضور آپ اللہ کے رسول وہ اللہ کا گھر ہم اللہ کے بندے تو وہاں نماز پڑھنے کے مستحق ہم ہیں نماز وہاں جا کے پڑھیں گے آپ کمرے میں نہیں پڑھیں گے پہلی نماز عمر فاروق نے وہاں جا کے پڑھی تو پہلے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کو اٹھان نظر آتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہے وہ اللہ کے دین کے خلاف برداشت نہیں کرتا تو بڑی کیسے برداشت کریں تربیت گاہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اس گہرت کو پروموٹ کیا جائے نہ کہ مارا جائے اسے اسے قبر کے اندر کیڑوں سے اور سانپ سے اور وہ جو اسرائیل کا ستر سال نمبر ڈینگر ہے اس سے اتنا ڈرایا جائے اتنا ڈرایا جائے کہ وہ آئٹا کسی سے ٹکر کی ضرورت نہ کرے بس سبھی لڑائی ہوگی وہ اسرائیل آ جائے گا ڈینگر دے کر تیرنے کے لیے روح نکالنے کے اتنا ڈراؤ سے موت سے اتنا ڈراؤ سے موت سے کہ بس رنگ پیلا پر گئے اس کو قرآن نے یہ تصدیق پورے پرانے حکیم میں موت کا یہ صبر دیا ہی نہیں وہاں تو موت کی خوشخبری ہے مرنے والے کو مرحوم کہا جاتا ہے اس پر اللہ کا ہوا ہے ان آجا اللہ اللہ کی نظر آنے والی ہے موت آنے والی بشارت کے طور پر سنایا گیا ہے اور اقبال نے کہا ہے جب کہ انگریزوں نے ہمارے اندر وہ دین کا تصور مسق کیا اور جو لوگ اسے لے کر چلے انہوں نے لوگوں کو موت سے ڈرانا شروع کیا میں موت نے اپنے وقت پر آنا ہے ڈرے نہیں کرے تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہے وہی تیرا زمانے کا امام جو تجھے حاضر و موجود سے بے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تم کو رخے دوست موت کے آئینے میں موت موت نہ رہے وہ تمہیں رب سے ملنے کی اپوائنٹمنٹ نظر آئے تو بےقرار رہو اس کے آنے کے لیے موت کے آئینے میں موت کی چھتر میں دکھا کر تم کو رخے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے یعنی تیرے لیے زندگی دشواروں نے کب موت آئے گی میں اپنے رستے ملوں گا بے قرار ہو تو موت کے لیے موت کے آئینے میں موت کی شکل میں دکھا کر تم کو رکے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے یعنی تیرے لیے زندگی دشواروں نے کب موت کہ میں اپنے رابطے ملوں بے کرار ہو تو موت کے لیے جہاں جگہ بنے تو چھلانگ لگائے موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے جنگ میں اور نیزا لگے گولی لگے تو کہو خود دکھا کر تم کو رکے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے یعنی تیرے لیے زندگی دشوار ہونے کب موت ہے کہ میں اپنے سے ملوں گا بے قرار ہو تو موت کے لیے موت کے آئینے میں موت کی شکل میں دکھا کر تم کو رکے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے یعنی تیرے لیے زندگی دشوار ہو کب موت آئے گی میں اپنے رب سے ملوں گا بے قرار ہو تو موت کے لیے جہاں جگہ بنے تو چلان لگائے موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے جنگ میں اور نیزا لگے گولی لگے تو کہو خوش تو رب الطا رب الطاب کی جیسے میری ملاقات ہو گئی اپنے رب میں کامیاب ہو گیا میں نے وہ مقصد پا لیا آج صورت حال یہ ہے کہ تاؤت ہاس میں یہ محلوں میں گھپ رہا مولوی اپنی زمینوں کے قبضے چھڑانے کے لیے بدماشوں کے پاس جاتے ہیں سرکار یہ رجسٹری یا دیکھیں وہ قبضہ نہیں چھوڑ رہا ہو جاتا بتا رہا ہے قبضہ چھوڑنا پتہ بندہ مار دے گا قبضہ چھوٹ جاتا ہے حالانکہ بندے مومن کو خود آگے بڑھ کے قبضہ چھڑانا چاہیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تربیت گاہوں میں جو برائیاں ہیں زمانے کی تعاون کی وہ ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ اس پر آپ کو غصہ آئے وہ غصہ ہے جو آپ کے لیے فیول کا کام کرے گا اور یہ غصہ غصہ نہیں یہ غیرت ہے اگر اللہ کی حدیں ٹوٹنے پر اور برائیوں کے پھیلنے پر آپ کے اپنے اندر اس لیے غصہ نہیں آ رہا کہ میں تو بچا ہوا ہوں نا تو پھر وہ جو امن جسے آپ سمجھے نا سکون وہ سکون نہیں ہے غیرتی اگر وہ غصہ نہیں ہے آپ نے وہ احادیث میں نہیں پڑا کہ سیکھا اور حضور کے دیگر آواز کہتی ہیں کہ دنیاوی کسی نقصان پر حضور نے ہمیں ڈانٹا تک نہیں یہ پیالی کیوں ٹوٹ گئی ہے یہ برتن کیوں ٹوٹ گیا ہے یا کھانا کیوں لیٹ پکا ہے لیکن اللہ کے ہاتھ ٹوٹنے پر ہاتھ کا چیز رنگ یہ یہی وہ چیز تھی جو فرمایا گزار تو ہے میری نافرمانی پلک برابر جو ہے پلک چپکنے کے برابر نہیں کرتا لیکن ربڑا کچھ زیادہ ہی لگ گیا تصیے کا غیرت کی ہی مر گئی سمجھے نا کیوں اس لیے کہ میں تو مفسوس ہوں مسئلہ اپنی ذات نہیں یہ ہے کہ اللہ کا اقتدار ہے یا نہیں میرے رب کس طرح ٹو رہی وہ تم میرے رب کا ہے اور اسے لوگ اس طرح توڑ توڑتے اس نے کہا تھا کہ جس طرح مٹی کی دیوار تو پوچھتا سکتے کوئی پوچھتا سکتے اور باتیں سنا ہے ہم نے کہ حدیث میں منع کیا قرآن کی فلاح میں منع کیا وہ کہتے یہ بات مسجد میں کریں مسجد اس لیے بنوائی تھی ہم نے کہ یہ باتیں وہاں کرے یہاں یہ ثقافتی مرکز ہے مسجد نہیں ہے بھائی اور کسی کو لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ کے قانون کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی اب آپ بتائیے وہ یہ کہنے کے مجاز ہے لائ لگا ان کا کون ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ سے قانون کی تو پابندی کریں گے باقی اس کا قانون تو ہمارے بالکل ماننے کے لائق اس کی ہمیں کوئی پواہ نہیں ٹوٹے نہ ٹوٹے اتنی مریض تو بیٹے نے میں نے اسے اتنا, اتنا پلایا پڑھایا اور آج میری اس نے بات نہیں مانی تو اللہ کے یہاں یہ جو آپ کا کڑپنا ہے نا یہ جو غصہ ہے یہ تولا گئے یہ غیرت تلے یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ ضرب کھائے وہ کہتے ہیں کہ بریکٹ کے بعد جو رقم ہوتی ہے وہ بریکٹ کے اندر کی ہر رقم کے ساتھ ضرب کھاتی اگر آپ کے اندر غیرت ہے اللہ کے قانون اور اس کی حدیں ٹوٹنے پر آپ کو غصہ آتا ہے یہ غصہ آپ کی نوازوں کے ساتھ بھی جنم کھائے گا آپ کے روزوں کے ساتھ بھی جم کھائے گا آپ کے چبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ بھی جنم کھائے گا وہ جو غالبن اقبال نے کہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں یا ماہر القادری نے کہا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و رومی کبھی بےچوتاب راضی وہ جو تاب ہے وہ تھانا ہے وہ ہے اصل سرمایہ تو تزکیے کا رخ کیا ہو پورے دینی تصور کو لے کر تزکیا ہو نمازیں بھی بہنیں بھی پڑھنی ہے بیوی کو بھی پڑھانی ہے بچوں کو بھی پڑھانی ہے حلال کی بھی فکر کرنی ہے لیکن وہ جس نے میرے حلال کو حرام کیا ہوا ہے اس کی بھی تو فکر کرنی ہے تو پیشاب کر رہا ہے میری ساری باتیں جس لائن میں جا رہی ہے وہ پائپ لائن آ کے گٹر لائن کے ساتھ جا کے ملی ہوئی ہے وہ مل بس حرام حرام بہو حرام ہر چیز حرام بن کے رہ گئی وہ مشلہ جس میں میں تحجد پڑھتا ہوں وہ بھی سوٹ کی فیکٹریکل بنا ہوا ہے اور سوچ کے وہ درجے اور وہ کارواز اور امہ کسی کا اپنی ماں سے دن کر دینا اپنا درجہ ہے ایسا روحا کوئی ذکر نہیں اس کی وہ کام آپ انفرادی طور پر نہیں کر سکتے آپ تنظیم تحریک بنا کر بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس وہ حکومت نہ ہو جہاں آپ غیر سوزی نظام بنا سکیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی اس کی کر سکیں آپ لہٰذا آپ ایک جماعت اور تحریک ہوتے ہوئے آپ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں جہاں مین سچ ہے جہاں جہاں اندھیرا بھی کیا جا سکتا ہے اجالا بھی کیا جا سکتا ہے اور جانب اس مین سچ کو آپ کیے بیٹھے ہیں جس اندھیرا کو وہ روشنی سمجھ رہے ہیں وہ اندھیرا ہے کبر کا اندھیرا ہے ہمیں جا کے وہ سمجھ لانی ہے اس سچ کو آف کرنا ہے اللہ کے نظام کو وہ سب روشنی سے بھی روشن ہوگی جس سے آفر بھی روشن ہوگی تو تربیت گاؤں میں آپ نے ان خامیوں کو جو آج آئی ہے آج کے اخبار میں آئی ہے اس ہفتے میں آئی ہے وہ اپنی تربیت گاؤں میں آپ نے ڈسکس کرنی ہے تبھی تو غصہ آئے گا اگر آپ میں نہ اخبار پڑھنی ہے نہ ریڈیو سننا ہے اپنے ہی خاؤ کے اندر بند رہنا ہے تو پھر تو امن ہی امن ہے سکون ہی سکون ہے چین ہی چین ہے اور یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے یہ دین کا نشہ ہے یہ عبادت نام کی گولی ہے کوئی, کوئی راکٹ کھا کر ماحول سے ارد گرد کے حالات سے بالکل رافیل ہو کر لیتا ہوا ہے اور خاص میں پتہ نہیں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہے فٹ پاتھ میں بھی سویا ہے تو اسے یونی جیسے میں بیٹروم میں سویا ہوا کوئی دین کی گولی کھا کر کے اسے کام لے رہا ہے اس کے ارد کیا ہو رہا ہے تین سارے تین سو چینل آپ کے سامنے سیٹلائٹ پہ آ رہے ہیں ابھی آئندہ دس پندرہ سالوں کے اندر اور پتا نہیں اس میں کیا کیا بے خیال ہوگی صرف آپ نے ایک بٹن جو ہے وہ دبانا ہوگا اور اس ٹیکس کا دبانا ہے تو آپ سیٹ کا بٹن دبائیں گے تو جتنے بھی وہ سیٹ چل رہے ہیں آپ کے سامنے تصویریں آنی شروع ہو رہی نیوز چاہیے تو نیوز کو دبائیں گے تو وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ لے گا اس کا مقابلہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک سلطنت ہو آپ اپنا ایک چینل بنائیں اس میں اللہ رسول کے احکامات ہوں اللہ کا دن ناصل جو لوگ وہ پتہ چل سکے کہ اس کے فوائد کیا ہے ابھی چھوٹے بول باغیوں میں ہے ہمارے مدرسوں میں ہے وہ نکل کر مارکیٹ میں آئے وہ جب بتاتے نا دریا وہ سائنس کا ایک پروگرام چلتا ہے بی بی سی کے تو وہ بتاتے ہیں کہ ابھی یہ چیز جو ہے وہ لیبورٹری میں اسپیکان کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں آتے آتے سے ایک سال دو سال لگتے ہیں یعنی آپ کو فارمیسیز پہ ملتے ہو وہ اسلام جو پرانے حکیم میں ہے وہ کب تک مارکیٹ میں آئے گا وہ کب تک یہی لیبورٹری میں ہی بند رہے گا اس کے لیے کون محنت کرے گا کون سی جی تو جو, جو کرے گا تو تجکیے کا رخ یہ ہو تسکیا کرے لیکن تزکیے کے نام پر اگر شیطان آپ کو دھوکہ دینا چاہے اور آپ کے تذکیے کو نامکمل کرنا چاہے تو یہ اس میں گم ہو جائے نا آپ یاد رکھئے شیطان بہت ضربے کار ہستی ہے وہ برے کو تو برائی سے مارتا ہے نیک کو نیکی سے مارتا ہے وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ آدمی نیکی یہ بغیر چلے گا نہیں کوشش کرتا ہے کہ اگر روپے کی جس جو جو ہے تو چار آنے پتھر خواہ اگر بچہ بہت دن کر رہے پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ چار آنے لے کر جانپور آنے جاؤ بیٹا یہ بات سے چیمم لے شیطان بھی یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ نہیں ڈرتا پہلو کر لیکن کل جائے نا وہ دیکھتا ہے جا رہا تو کوشش کرتا ہے چار آنے پر ڈر جائے خود آ سکے چار آنے پر نہ اکتفاق کر لیجیے گا اس پورے پر نظر رکھے جو اللہ کے رسول آپ کو آگے کر دے وہاں واقع الحمد للہ